السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسے مرگز مسجد بورا بیر کراچی. آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے اخلاق, اخلاق کون سا بنیادی اخلاق ہے جسے ہم نے سیکھنا ہے اور اسے ہم نے کہاں سے سیکھنا ہے اور کون کون سے اخلاق ہیں جسے ہمیں اپنانا چاہیے یا پھر اس کے برعکس وہ کون کون صفات ہیں جو اس کی ضد ہیں جس سے ہمیں دور رہنا چاہیے اللہ سبحانہ و سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و ہمیں یہ سب کچھ جو ہم انشاءاللہ سنیں گے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی علی کے بارے میں یہ فرمایا ہے وَإنك خلق عظیم کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی علی آپ اخلاق کے سب سے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں اور اسی اخلاق کی وجہ سے اور اسی اخلاق کے سبب کی وجہ سے صلی اللہ صلی اللہ علیہ, وآلہ علیہ وسلم نے وہ لوگ جو اسے اپنانے کی کوشش کرتے ہیں ان کے بارے میں سب سے پہلے تو یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وہ کامل ایمان والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ, وآلہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کامل ایمان والا وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ, وآلہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں وہ اچھے اخلاق کو اپناتا ہے اسے جنت کا ذریعہ بھی بتلایا ہے کہ یہ چیز اسے جنت میں لے جاتی ہے جیسے کہ آپ نے یہ بادشاہ فرمائی کہ اندیمن لمن تل میغ آ ان کا نمحکن بے بن فی وسط <الْجَنَّة> وہ شخص جو حق پر ہونے کے باوجود لڑائی چھوڑ دیتا ہے میں اس کے لیے جنت میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں اور پھر اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی چار مائی کہ اس شخص کے لیے بھی میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو جھوٹ کو چھوڑ دے اگرچہ وہ مزاح میں کیوں نہ ہو اگرچہ وہ مذاق میں کیوں نہ ہو اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ, وآلہ علیہ وسلم نے اخلاق کے بارے میں یہ ارشاد فرمائی ہے کہ بہترین اخلاق اپنانے والا وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے کہ جس کا اخلاق اچھا ہو اللہ اسے محبت کرتا ہے اور پھر جس کا اخلاق اچھا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ, وآلہ علیہ وسلم بھی اس سے محبت کرتے ہیں جیسے کہ آپ نے ارشاد سنایا کہ انب کم القرب الجلسن یوم احسن کا تم میں سے وہ شخص جس کا اخلاق بہتر ہے اس کا اخلاق اچھا ہوگا وہ قیامت کے روز مجھ سے قریب بھی ہوگا اور وہ میرا محبوب بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت بھی کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ بھی کہا ہے کہ ایک قیامت کے روز مجھ سے قریب ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے متعلق یہ بادشاہ سنائی کہ اص پل اوشے ان کہ کل قیامت کے روز جب وزن نیکیوں کے تولے جائیں گے کہ اس نیکی کا اتنا وزن ہے اور اس نیکی کا اتنا وزن ہے تو سب سے بھاری چیز جو میزان میں ہوگی وہ کسی مو کا بہترین اخلاق ہوگا اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وجہ وسلم نے یہ بات پیشہ فرمائی ہے کہ بہترین اخلاق کی وجہ سے کوئی بھی ایک مومن وہ ایک مئیل کرنے والا اور دن میں روزے رکھنے والے کا درجہ بھی پا لیتا ہے اگر اس کا اخلاق اچھا ہوگا اگر اس کا اخلاق بہتر ہوگا آپ صلی اللہ علیہ, علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلا کر یہ کہا کہ ابو ذر میں تمہیں بات بتلائے دیتا ہوں کہ سب سے بہتر شخص وہ ہے اور سب سے بہترین عمل اس شخص کا ہے جس کا اخلاق سب سے بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ, وآلہ علیہ وسلم نے بہترین اخلاق والے کے دو فائدے اور بھی بتلائے ہیں. نے فرمایا کہ عمر کہ تزید جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے اس سے اس کی عمر بھی بڑھ جاتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی عمر میں برکت دے دیتے ہیں اب اسے ایسے بھی سمجھ لینا چاہیے اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ اس عمر کے بڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ اگر میری عمر جو ہے وہ ستر سال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقدیر میں لکھی ہوئی ہے کہ اس کی عمر ستر سال ہے اور میں اپنا اخلاق بہتر کر لیتا ہوں تو کیا میری عمر ایک سو چالیس سال ہو جائے گی ایک تو وہ یہ سمجھ لے کہ اس سے بہتر بات وہ یہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ اگر میں نے اپنا اخلاق بہتر کر لیا میرا اخلاق اچھا ہو گیا تو جو شخص جو کام سو سال میں نہیں کر سکے گا وہ میں پچاس سال میں کر لوں گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری عمر میں اتنی برکت ڈال دیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے وقت میں اتنی برکت ڈال دیں گے اخلاق کے بارے میں جو ہم بات کریں گے اس میں سے ایک بنیادی بات یہ ہے جیسے کہ لکھنے والوں نے یہ بات لکھی ہے کہ کوئی بھی شخص جب اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے یا تو وہ اس کا اخلاق اس کے مطابق ہوتا ہے اس کے لیے ہوتا ہے یا دوسرے کے لیے ہوتا ہے یا پھر اللہ کے لیے ہوتا ہے یا پھر ان تینوں کے لیے نہیں ہوتا مطلب یہ کہ اسے اخلاق اللہ کے لیے بھی بہتر کرنا چاہیے اللہ کے لیے وہ اخلاق کیسے بہتر کرے ایک تو بات یہ ہے کہ میں کسی کے سامنے بہتر بات کروں میں کسی کے سامنے اچھی بات کروں میں کسی کے سامنے خوبصورت بات کروں میں کسی کے سامنے کوئی ایسی بات کروں کہ اسے بری نہ لگے یہ اچھا اخلاق ہے یہ بہترین بات ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے بھی اسے بہترین اخلاق والا ہونا چاہیے وہ کیسے ہوگا اسے ہر اس چیز سے اپنے آپ کو روک دینا چاہیے جو اللہ کو نا پسند یہ اس کا اخلاق اللہ کے سامنے ہے اور ایک بات یہ ہے کہ اس کا اخلاق بندوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے اس کا اخلاق بندوں کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ, وآلہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جب بھی وہ کسی سے بات کرے جھوٹی بات نہ کرے سچی بات کرے جب بھی امانت کا معاملہ ہو تو خیانت نہ کرے کبھی بھی کسی کے ساتھ اس کا مذاق نہ اڑائے جو اولاد ایک آدمی دوسرے سے پسند کرتا ہے ویسے ہی اسے بات کرے اور ایک اخلاق اس کا اپنے لیے بھی ہے ایک اخلاق اس کا اپنے لیے بھی ہے اپنے لیے اس کا اخلاق یہ ہے کہ وہ کسی بھی معاملے میں جو اس کے لیے پریشانی کا سبب ہو کسی بھی معاملے میں اس کے لیے تکلیف کا سبب ہو وہ اس پر صبر کر لے یہ اس کا بہترین اخلاق ہے بلکہ اس سے بڑھ کر اسلام دین, ایمان اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے اخلاق کے بارے میں ہمیں بتایا ہے جس کی مثال کبھی نہیں ملتی اس لیے صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آپ سب کو یاد ہوگی آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ بوست مجھے دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اخلاق کے درجات کو مکمل کر دوں بدی آدم آدم علیہ صلاۃ والسلام سے لے کر نوح علیہ صلاۃ والسلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ, وآلہ علیہ وسلم کے زمانے تک جتنے بھی لوگ اخلاق اپنا چکے ہیں اب اسے میں مکمل کرنے والا ہوں اب میں نے اسے مکمل کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ایک مجلس میں بیٹھ گئے اس دوران آپ نے یہ بادشاہ کمائی کہ کچھ لوگ مسجد کے اندر بیٹھے ہیں تعلیم حاصل کر رہے ہیں قرآن کی حدیث کی فقہ کی اور آپ ان کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ, وآلہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ ان بوئس تلی اتمکارم الخلاق کہ مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے لوگوں تاکہ میں اخلاق کو مکمل کر دوں اخلاق کے دروجات کو مکمل کر دوں تو ہمیں اخلاق کے درجات ہمیں کون بدلائے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اس دوران جو بات میں آپ سے کر رہا تھا کہ ایک اخلاق اللہ کے سامنے ایک لوگوں کے ساتھ ایک اپنے ساتھ اور ایک اخلاق کا ایک ایسا نمونہ پیش کیا گیا ہے کہ جو بولنا نہیں جانتا آپ نے اس کے ساتھ بھی اخلاق سے ہی پیش آنا ہے بڑی عجیب بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ, وآلہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بطور مثال رکھی ہے ہمارے لیے یہ بات کی ہے کہ, کہ اللہ سب تعالیٰ نے ایک بلی کی وجہ سے ایک عورت کو جہنم میں ڈال دیا حالانکہ یہ بات مزید سمجھنے کی ضرورت ہے امائشہ اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ حدیث کا مطلب یوں نہیں بلکہ یوں ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک بلی کی وجہ سے ایک عورت جو ہے وہ جہنم میں کیوں چلے گئی کہ اس نے اسے عذاب میں مبتلا کر دیا اسے باندھ کے رکھا اسے چھوڑا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے تعجب کی بات ہے ہمیں حادیث کے اندر یہ بات بھی ملتی ہے کہ آپ نے یہ بھی بات شاہمائی کہ اونٹ کے اوپر بلا وجہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے اونٹ کو اپنے لیے کرسی نہ بناؤ اسے ضرورت بناو تمہیں اس کی ضرورت ہے جس کو بیٹھ جاؤ ضرورت نہیں تو اسے اتر جاؤ یا آپ صلی اللہ علیہ, وآلہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ بھی اپنا رویہ بہتر کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کی آپ کو ایک مثال نہیں دو نہیں اس کی بھیسیوں مثالیں مل جائیں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ, وآلہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے ساتھ بھی ایسا سلوک رکھا کرو اخلاق کے بارے میں جب اللہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ, وآلہ علیہ وسلم کے بارے میں جب رب الجلا نے بادشاہ فرمائی کہ وہ ناودیم اے محمد صلی اللہ علیہ, وآلہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بہترین مرتبے کے اوپر فائز ہیں اور آپ لوگوں کا اخلاق مکمل کرنے آئے ہیں آپ لوگوں کو حکمت کی تعلیم دیا کرتے تھے تو اب یہاں پر یہ بات ضروری ہے جسے ہمیں اپنانا چاہیے کہ اخلاق جو ہوتا ہے یہ ایک فطرتی عمل ہے یہ ایک واہبی عمل ہے یا یہ ایک اقتصابی عمل ہے کہ میرے والد کا اخلاق اچھا تھا تو میرا بھی اخلاق اچھا ہے ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو کہ جن کے والدین کے اخلاق اچھے ہوں وہ جو بچے ہیں ان کے اخلاق پیچھے ہوں لیکن ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ جن کے بڑے بد اخلاق تھے یا وہ مسلمان نہیں تھے ان کے بچے مسلمان بھی ہوئے اور اخلاق کے بہترین مرتبے کے اوپر فائز بھی ہوئے لہذا اخلاق کو صرف ایسا نہیں کہ یہ وہاں بھی ہو بلکہ اخلاق جو ہے اسے سیکھنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے اب اسے سیکھنا کہاں سے ہے اسے سیکھنے کے لیے اسے مکمل کرنے کے لیے اللہ سبان مجید کا حضور فرمایا ہے。قرآن مجید نازل فرمایا ہے اور پورا پورا تعلیم دیتا ہے عبادات بھی اندر توحید بھی ہے قرآن مجید کے اندر قیص بھی, بھی ہیں اور قرآن مجید کے اندر ہی جیسے کہ میں نے ایک آیت آپ کے سامنے بلاوت کی تھی قرآن مجید کے اندر ہی اللہ سبحان نے کئی بنیادی اخلاق کا ذکر فرمایا ہے لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی تھی اللہ سبحانہ نے اسے سبحان فرما دیا کہ بجوز اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ لقمان کون تھے پیغمبر تھے یا نہیں تھے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو لقمان کی یہ باتیں اتنی پسند آئیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لقمان کی ان باتوں کو قرآن مجید کے اندر محفوظ فرما دیا جو قیامت تک لوگ اس کی تلاوت کرتے رہیں گے اور سرکمان کے اندر وہ بنیادی بات کیا ہے وہ بنیادی اخلاق ہے جو سب سے پہلے عقیدے سے شروع ہوتا ہے وہ لپنیا بنیا لک بلّہ کہ میرے بیٹے شک نہ کرنا ان نشر کا لمن اس کے بعد آپ کے والدین کا یہ حق ہے اس کے بعد بیٹا زمین پر ایسے نہ چلنا اس کے بعد بیٹا کوئی برائی بھی نہ کرنا کوئی بھی برائی کرو گے اللہ سبحانہ و مطالعہ کیا کے دن تو تمہارے سامنے لے آئے گا بیٹا لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش نہ آنا اپنا چہرہ نہ پھیل لینا اور پرانے مجید میں اللہ سبحانہ و مطالعہ نے جن جن عبادات کا حکم دیا ہے وہ ساری کی ساری عبادات جو ہیں وہ ہمیں اخلاق سکھاتی ہیں وہ ساری کی ساری عبادات کا فائدہ بنیادی طور پر ہمیں اخلاق سکھانا ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقیدہ جو ہے وہ اخلاق سکھاتا ہے نماز جو ہے وہ اخلاق سکھاتی ہے نماز آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے نماز مجھے اور آپ کو سکھاتی ہے مجھے اور آپ کو روکتی ہے بد اخلاقی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اچھا ہے ان کا عن کہ نماز برائی سے روکتی ہے اور نماز فحاشی سے روکتی ہے جو دونوں چیزیں بد اخلاقی ہیں تو نماز جو نماز پڑھے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اخلاق کو سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ اپنے, اپنے اخلاق کو مکمل کر رہا ہے اور اچھے اخلاق کی طرف جا رہا ہے جو نماز پڑھ رہا ہے اور صرف نماز نہیں بلکہ زکوٰۃ کی ادائیگی جو بندہ زکوٰۃ دے دیتا ہے اس سے بھی اخلاق بہتر ہوتے ہیں اس سے اخلاق کیسے بہتر ہوتے ہیں اللہ مجید کے اندر ہم آیا بن اے محمد صلی اللہ قرآن کے اندر چاہا وسلم آپ ان سے صدقات لے لیجیے آپ ان سے مال زکات لے لیجیے خود بن اما علیہ صدقتَََ تو ہر وہ تو ذکی اس سے فائدے ہوں گے تو تاہر ہوں یہ گناہوں سے بات بھی ہو جائیں گے تو ذکی تزکیا بھی ہوگا وہ تو سلی علیہ ارے محمد صلی اللہ علیہ زکات کے دینے کی وجہ سے آپ کی دعائیں بھی ان کو ملیں گی روزہ کیا ہے روزہ بھی اسی لیے ہے اور روزے کا فائدہ بھی یہی ہے کہ میرا اور آپ کا اخلاق بہتر ہو یہ میری اور آپ کی تربیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص روزہ بھی رکھے اور جھوٹ بھی نہ چھوڑے جو شخص روزہ بھی رکھتا ہے اور جھوٹ بھی نہیں چھوڑتا من اللہ حاجت ہوں و شباب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ اپنا کھانا پینا بھی چھوڑ دے اللہ سبحانہ و تعالی روزے سے یہ چیز چاہتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ جھوٹ بھی چھوڑ دے اسی طرح حج ہے الحج و اشرم معلومات فمن ان الحج فلا رفص ولا فسوق ولا و حج اللہ ارشاد حج, جو جو حج کرے اور حج میں نہ خصوص کی باتیں کرے نہ, گندی کرے نہ فاسقوں والی کرے جب وہ واپس آئے گا ان چیزوں کی پابندی کرے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ, علیہ وسلم کا ارشاد وبارک ہے تم وہ حج سے واپس آ رہا ہے اور گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو کر آیا ہے جس طرح آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہے. یہ کیا ہے یہ اخلاق ہے عقیدہ بھی اخلاق کے لیے نماز بھی اخلاق کے لیے زکوت بھی اخلاق کے لیے روزہ بھی زکات اخلاق کے لیے اور حج بھی جیسے کہ اللہ سبحان و تعالی نے اشاطما اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ, علیہ وآلہ وسلم کے احشاد مبارک ہے کہ اس سے مومن کے اخلاق بہتر ہوتے ہیں قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ مطالعہ اب قرآن مجید جو جتنا زیادہ پڑھتا ہے قرآن مجید جو جتنا زیادہ سیکھتا ہے قرآن مجید کو جو جتنا زیادہ جانتا ہے اس کا اخلاق اتنا ہی اچھا ہوتا ہے اس کی بات اتنی ہی بہترین ہوتی ہے اس کی میں اتنا ہی لطف ہوتا ہے اس لیے کہ اللہ سبان و تعالیٰ کا قرآن مجید کے اندرا کہ یہ قرآن مجید تو سب سے بہترین راستے کی طرف بلاتا ہے قرآن مجید نے بتایا ہے کہ قرآن مجید نے بتایا ہے کہ ادفع باللہ احسن و و عداوة آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں وہ آپ کا دشمن سے ہٹ کر آپ کا دوست بن جائے گا جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسی چیز سے عبارت تھی کہ جس نے آپ کو گالی دی ہو جس نے آپ کو برا بلا کہا ہو جس نے آپ سے دشمنی کی ہو آپ نے ان کو معاف کر دیا وہ آپ کے محبوب بن گئے اور پھر وہ سب سے زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ, وآلہ علیہ, وآلہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگ گئے سب سے پہلی بات کہ اخلاق سیکھنے کے لیے قرآن مجید سے اپنا رشتہ جوڑیے قرآن مجید سے اپنا تعلق جوڑیے قرآن مجید کو صرف پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر سمجھنے کی اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش بھی کیجیے اور اسی طرح اخلاق جو ہے یہ ایسے پنوں سے سیکھا جاتا ہے جن کے اخلاق سب سے اعلیٰ ہوتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد کتنا فرق ہے اسلام لانے سے پہلے قاتل بھی تھے اسلام لانے سے پہلے اور بھی کچھ کرتے ہوں گے لیکن جب اسلام لے آئے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ, علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ, علیہ وسلم سے سیکھا اور آپ نے ان کی تربیت کی تو وہ بھی اخلاق کے بہترین مرتبے پر فائز ہو گئے لہذا صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے یہ بات اشاعت سمائی تھی فلی من خالل کہ وہ دیکھے کہ وہ کسے اپنا دوست بنا رہا ہے اس لیے کہ دوست دوست کے مذہب کے اوپر ہوتا ہے جیسا دوست ہوتا ہے ویسے ہی اس کا مذہب بھی ہو جاتا ہے جیسے اس کے دوست کا مذہب ہوگا جیسے اس کی عادت ہوگی اس کی عادت بھی ویسے ہی ہو جائے گی اگر اپنا اخلاق بہتر کرنا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو یاد رکھا جائے جو حادیث میں نے آپ کو پہلے سنائی ہے اور اگر اپنا اخلاق بہتر کرنا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو یاد رکھا جائے کہ جو بد اخلاقی کرے گا اس کی سزا یہ ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں پر یہ بات اشاعت فرمائی تھی اسی موقع پر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی آپ نے فرمایا کہ میرے قریب وہ ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا آپ نے فرمایا کہ مجھے اس سے زیادہ محبت ہوگی جس کا اخلاق اچھا ہوگا اور پھر آپ نے فرمایا کہ مجھ سے وہ دور ہوگا المتفنا الما آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے آپ نے کمایا کہ جو بناوٹی بات کرنے والا ہو جو تکلق سے بات کرنے والا ہو جو لوگوں کے اوپر اپنا روب جمانے والا ہو جو اس بات کو لوگوں میں پھیلانے والا ہو کہ مجھ سے زیادہ کوئی بولنا نہیں جانتا یا مجھ سے بہتر کوئی جانتا نہیں ہے یہ قیامت کے روز مجھ سے دور ہوگا اور جس کے اندر تکبر ہوگا وہ قیامت کے روز مجھ سے دور ہوگا یہ ایک ایسی چیز ہے اب تکبر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی نے اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ او ابنہ بی کہ نوح علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے بیٹوں کو بلا کر وسیعت کی کہ اور کہا کہ میرے بیٹو میں تمہیں دو بچوں دو باتوں کا حکم دے رہا اس کے اوپر عمل کرنا اور میں تمہیں دو باتوں سے روک رہا ہوں اس سے اپنے آپ کو بچا لینا اب دو باتیں جس کا حکم دیا نو علیہ سلامۃ سب سے پہلی بات یہ لا الہ الا اللہ کو کبھی نہ چھوڑنا یہ سب سے بڑی نیکی ہے اسے کبھی نہ چھوڑنا اور دوسری بات یہ کہ سبحان اللہ وب ہم ہی یور زک کہ اللہ کی تسبیح سبحان اللہ و بحم یہ ایسی تسبیح ہے کہ کائنات کے اندر ہر مخلوق کو اس تسبیح کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ کی تسبیح کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے رزق بڑھ جاتا ہے جو اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ آپ کی سیرت طیبہ آپ کے لین و نحار، ام آئشہ کہتی ہیں کہ کا نیت اللہ بھی کل احیان نہیں کہ ہم نے تو ہر وقت ہی آپ کو دیکھا ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ لگے ہم سنتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ لوگوں استقبار کیا کرو میں ایک مجلس میں سو سے زیادہ مرتبہ استقبار کر لیتا ہوں عملی طور پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کیسے دیکھا کہنے لگے کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ, علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا میں نے دیکھا کہ آپ ایک جگہ بیٹھے ہوئے اور آپ نے ایک کلیمہ رب فلی ولیہ ان کا رب وہ تو بحلیہ رحیم آپ نے اسے سو مرتبہ پڑھا کہ سو مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ, وآلہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں پڑھا کبھی یہ ذکر کر دے کبھی نہ کل شدین کبھی آپ صلی اللہ علیہ, وآلہ علیہ وسلم یہ فکر کرتے اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ, وآلہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کیونکہ یہ بھی اللہ سبحانہ و کا ذکر ہے یہاں پر ایک بہت اہم بات ہے کہ آج ہمارے ملک میں ہمارے معاشرے میں ہماری اس دنیا کے اندر ہمارا اخلاق تباہ کیا جا رہا ہے بگاڑا جا رہا ہے ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں روپے لگا کر دشمن جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے اخلاق کو بگاڑ لیا جائے اسپین کے اندر اندرس کے اندر انہوں نے بہت مار کھائی لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ کیا بات ہے ایسی کیا بات ہے کہ ہمارے پاس اسلحہ بھی موجود ہے ہماری تعداد بھی کم نہیں لیکن جب بھی ہم مسلمانوں سے لڑتے ہیں ہمیں شکست ہوتی ہے ان کے بنوں نے کہا کہ بھائی تم لوگ شراب پیتے ہو یہ شراب نہیں پیتے تو لوگ صبح و شام زنا کرتے ہو یہ انتہا بہت بڑا گناہ ہے تمہارے اخلاق کیسے ہیں ان کے اخلاق بہترین ہیں تو انہوں نے جب اس بات کو غور کیا تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی جو عمارت ہے وہ اخلاق کے اوپر قائم ہے ان کے اخلاق کو تباہ کر دیا جائے ان کے اخلاق کو بگاڑ دیا جائے اور یہ کوشش انہوں نے جب سے کی ہوئی ہے سارے سات سو سال پہلے کی بات ہے جب انہوں نے اندرس سے مسلمانوں کو نکال دیا تھا اسپین سے مسلمانوں کو نکال دیا تھا ساڑھے سات سو سال پہلے کی بات ہے لیکن آج بھی وہ سبر نہیں کیے ہوئے آج بھی ان کی یہی کوشش ہے کہ مسلمانوں کا اخلاق بگڑ جائے بڑے تعجب کی بات ہے کہ آج کے اس دور کے اندر نیکی کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے نیکی کرنا بڑا مشکل بنا دیا گیا ہے اور اس کے برعکس گناہ کرنا بہت آسان ہے گناہ کرنے کے ہر قسم کے ذرائع آپ کو نا صرف یہ کہ آپ کے گھر کے اندر موجود ہیں بلکہ گناہ کرنے کا ہر ذریعہ جو ہے وہ نا صرف یہ کہ سستا کر دیا گیا ہے بلکہ وہ فری کر دیا گیا <coughs> کہ کوئی بھی گناہ کیا جائے اس کا کوئی پیسہ نہیں ہے وہ فری میں کیا جائے بے حیائی عام ہو گئی ہے اور وہ فلمیں جس کے اوپر وہ اربوں روپے لگا دیتے ہیں کروڑوں ڈالر لگا دیتے ہیں بہت بڑے بڑے بجٹ لگاتے ہیں وہ کفار آپ کا اخلاق بگاڑنے کے لیے وہ آپ کو بغیر پیسے کے آرام سے گھر کے اندر میسر ہے یعنی کہ ایک والد ایک والدہ یا ایک معلم معلمہ یا ایک خطیف یا کچھ اور لوگ یا آپس میں نمازی بڑی محنت کے ساتھ ایک بچے کو اخلاق کی تربیت دیتے ہیں اسے اچھی باتیں بتلاتے ہیں اسے حدیثیں بھی سناتے ہیں اسے قرآن کی طرف بھی لے آتے ہیں لیکن وہ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ ان کی ساری محنت جو ہے وہ ایک موبائل منٹوں میں ختم کر دیتا ہے یا ایک ٹیلی ویژن منٹوں میں ختم کر دیتا ہے یا ایک فلم جو ہے وہ منٹوں میں ختم کر دیتی ہے اس لیے اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا بہت زیادہ ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ, وآلہ علیہ وسلم نے جو بنیادی اخلاق بتلائے ہیں کہ یہ بنیادی اخلاق ہیں یہ ہر کسی کے اندر ہونے چاہیے اس میں سے ایک بنیادی چیز حیا بھی ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیا کو ایمان بتایا ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے بہترین اکمل ایمان والا کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق بہتر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی شاہ کمائی ہے کہ جو حیا کرے وہ ایمان والا ہے اور بے حیائی کو عام کر دینا لوگوں کو بے حیات بنا دینا لوگوں کے گھروں سے حیا کا جنازہ نکال دینا یہ دشمن کا مقصد ہے جسے آج ہم خود مکمل کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ, وآلہ علیہ وسلم نے جن بنیادی اخلاق کی تعلیم دی آپ نے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی آپ نے ہماری تربیت فرمائی آج ہم احادیث پڑھتے ہیں اخلاق سیکھیں قرآن مجید سے اخلاق سیکھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ, وآلہ علیہ وسلم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث موجود ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتایا کہ اب اس موقع پر آپ ایسا کریں اپنے آپ کو اس چیز سے بچائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس حدیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیقہ کروائے کہ ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ, وآلہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرما دیں آپ نے کیا فرمایا لا تقدم. کبھی بھی غصہ نہ ہو کبھی بھی غصے نہ کرنا اپنے آپ کو اس سے بچانا اس نے دوبارہ یہ بات کی دوبارہ یہ سوال کیا آپ نے فرمایا کہ لا تک کبھی غصہ نہ ہونا اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ, وآلہ علیہ وسلم نے جو بنیادی طور پر جن چیزوں کا جن بنیادی اخلاق کا ذکر فرمایا اسے اپنانے کا حکم دیا ہے اس میں احسان ہے احسان کا معاملہ رکھو لوگوں کے ساتھ نیکی کے ساتھ پیش آؤ لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آؤ میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ یہ دین حنیف جو ہے اسلام جو ہے نہ صرف یہ کہ اپنے آپ سے دوسروں سے بلکہ یہ تو جانور تک اس کے اوپر بھی احسان کرنے کا حکم دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ فائدہ قتل تم تو آپ سر القتلا جب قتل کرنا ہو تو بہترین انداز سے کرو جلا دینا اعضا کو کاٹ دینا تکلیف دے گا کسی کو مارنا یہ اسلام نہیں ہے نہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا اسلام سے تعلق ہے آپ نے گھمایا کرنا ہو تو بہترین طریقے سے اللہ سبحان و تعالیٰ نے احسان ہر کسی کے اوپر واجب کر دیا ہے اب احسان کا مطلب کیا ہے احسان کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ, علیہ وسلم یہ تعریف اچھا مائی الحسان کا انا کا تارا کا علم تکن کرا کا احسان کا ایک مطلب ہوتا ہے اتقان العمل احسان کا ایک مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ عبادت کریں جب بھی آپ کوئی معاملہ کریں تو آپ کے دل کے اندر اس بات کا تصور ہونا چاہیے ایسا تصور کرنا تو بہت مشکل ہے بہت محال ہے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو لیکن کم از کم آپ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے آپ جب عبادت کرتے ہیں جب آپ لین دین کرتے ہیں دکان پہ کوئی چیز بیچتے ہیں دکان سے کوئی چیز لیتے ہیں کسی کے ساتھ کوئی ڈیل کرتے ہیں ان اللہ یا کا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور احسان کے بعد <coughs> آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنیادی اخلاق ایک چیز بدلائی الفا الفا کسے کہتے ہیں الفا کہتے ہیں انسیت کو الفا کہتے ہیں محبت کو آپ نے بنایا کہ المؤمن میں مومن جو ہوتا ہے جب مومن کے ساتھ بیٹھا جاتا ہے تو بڑا اطمینان محسوس ہوتا ہے آدمی اپنے آپ کو اچھا محسوس کرتا ہے یا میں اچھے آدمی کے ساتھ بیٹھا ہوں یہ جب بھی بات کرے گا اچھی بات کرے گا جب بھی بات کرے گا خوبصورت بات کرے گا آپ نے فرمایا کہ لا خی ریم اللہ یا الف و لا یہ بنیادی اخلاق ہے اس شخص کے اندر بھلائی نہیں ہے جو نہ کسی کو انس دے سکے محبت دے سکے اور نہ کسی سے محبت لے سکے لا خی وفی ملا یا الف و لا نہ اسے محبت کہ کوئی بیٹھے تو اسے ویشف محسوس ہو کوئی اس کے ساتھ بیٹھ جائے تو اسے تنگی محسوس ہو کوئی اس کے ساتھ بیٹھ جائے تو وہ کہے بس میں یہاں سے نکل جاؤں اس سے میری جان چھوٹ جائے مومن ایسا نہیں ہوتا مومن ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس کے ساتھ بیٹھ جائے تو وہ بڑے خوبصورت انداز سے اسے بہترین بات کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ, وآلہ علیہ وسلم نے تکبر سے منع فرمایا اور تکبر کا علاج بھی بتلا دیا کہ تکبر سے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے یہ برا اخلاق ہے ایک اچھے اخلاق ہے اسے اپنائیں ایک برا اخلاق ہے اسے اپنے آپ کو بچائیں برے اخلاق کے اندر تکبر ہے تکبر کیسے کہتے ہیں انو علیہ السلام کی جو حدیث میں آپ کو بتا رہا تھا اس میں یہ بات بھی ہے انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا اپنے آپ کو تکبر سے بچانا کبھی بھی تکبر نہ کرنا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث سنائی تو ایک صحابی کھڑے ہو کر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ میرا کپڑا بہترین ہو میں اچھا لباس پہن لوں میں اچھی چپل پہن لوں اور میں ذرا خوبصورت بن جاؤں میں اچھا نظر آنے لگوں بلکہ اس روایت میں یہ بات بھی آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ جمع ہو جائیں میرے گھر میں آ جائے ہے الکبی نے بولیے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ تکبر کی تعریف یاد ہوگی دوبارہ سن لیجئے آپ نے ہمایا کہ الکبر بت اور الحق کی اپنے آپ کو دیکھیے میں اپنے آپ کو دیکھوں آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں کہ ایسا تو نہیں کہیں حق بات آ جاتی ہے اور میں اپنا منہ موڑ لیتا ہوں کہیں حق بات کہنی ہوتی ہے میں خاموش ہو جاتا ہوں کہیں حق بات کے ساتھ جانا ہوتا ہے میں نہیں جاتا آپ نے ہمارا کہ تکبر تو یہ ہے کہ حق بات کو روک دیا جائے جھٹلا دیا جائے اور کہا جائے میں نہ مانوں میں نہیں مانتا وہ غم اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے کہ میں اسے بہتر ہوں لوگوں کو حقیر سمجھنا صرف اس بات میں نہیں کہ میرے پاس مال ہے اور اس کے پاس مال نہیں ہے یہ بھی تکبر ہے لیکن لوگوں کو وہ شخص اگر حقیر سمجھے یا میں علم والا ہوں یہ تو بے چارہ جانتے نہیں ہے اس کو ذرا پیچھے کرو یہ بھی تکبر ہے اللہ نے مجھے علم دیا ہے یہ تو جاہل ایسے دور کرو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی توازو اختیار کیا کرتے تھے میں آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ آپ نے تکبر کا علاج بھی بتلایا اور آپ نے اس کے اوپر عمل بھی کیا رضی اللہ تعالی عنہ سے سابق کرام پوچھا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر پہ جب گھر میں ہوتے ہیں تو آپ کا رویہ آپ کا سلوک آپ کا وقت کیسے گزرتا ہے کیسا تعلق ہوتا ہے ان کا تو اب مشہور فرماتی ہیں کہ جب گھر میں آیا کرتے تھے جب گھر میں وہ ہوا کرتے تھے گھر میں جب رہتے تھے تو کبھی اپنے جوتے کا چسما خود ہی صحیح کر لیا کرتے تھے کبھی کپڑے کو ٹانکا لگا لیا کرتے تھے سوئی میں دھاگا ڈالا اور خود ہی سی لیا اور کبھی بکری کا دودھ خود ہی دھولیا کرتے تھے بلکہ ایک روایت کے اندر تو یہ بات آتی ہے کہ کا نیئر کب المارا تو نیئر کب المارا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گدے کے اوپر سواری کر لیا کرتے تھے بطور توازو آپ کے پاس گھوڑے بھی تھے آپ کے پاس اونٹ بھی تھے آپ بہترین سواری اختیار کر سکتے تھے ان سواریوں کے باوجود آپ کبھی کبھی ایسا بھی کرتے تھے کہ گھرے کے اوپر سوار ہو جاتے تواز و عن کے طور پر تاکہ تکبر ہی ختم ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس اخلاق کا حکم دیا وہ اخلاق اشار ہے اشار کرو اشار کسے کہتے ہیں اللہ سبحان و نے قرآن مجید کے اندر صاحبہ کرام کی سفت بتلائی ہے مومن کو ایسا ہونا چاہیے وہ اسیرون اعلی انفسم و لبیم خساسا یہ اسیرون اعلی انفسم و لوکان ابھی خساسا اگر ان کو ضرورت بھی ہو اگر یہ بھوکے بھی ہوں تو اپنا کھانا دوسروں کو دے دیتے ہیں اگر ان کو پیسوں کی ضرورت ہو گھر میں پیسوں کی ضرورت ہے لیکن کوئی دوسرا آ ہے اسے دے دیتے ہیں جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیہ وسلم نے ام سلمہ سے طلحا رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ رات کو کیا ایسا معاملہ ہو گیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قران مجید میں تمہارے لیے یہ آیت نازل فرما دیے وہ یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصا کیا کیا بچوں کو کہا کہ بھوکا سلا دو اپ بھی کھانا نہ کھاؤ میں بھی کھانا نہیں کھاؤں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا مہمان آیا ہے انہیں کھانا کھلانا ہے جو ہے وہ ان کو دے دو ہم رات کو بھوکے سو جائیں گے اللہ سبحانہ و تعالی نے قران مجید میں نازل فرمایا و یؤثِرونَ علی انفسہم ولو کان بیم <خَصَاصًا> اسے کہتے ہیں اسات کہ دوسرے کو ترجیح دینا دوسرے کی ضرورت کو پورا کر لینا کہ بھائی اپ لے جاؤ مجھے ضرورت نہیں ہے ایسا ہونا چاہیے مومن کو یہ ہے بنیادی اخلاق اسے کہتے ہیں بنیادی اخلاق آپ صلی اللہ علیہ, علیہ وسلم نے فرمائے سبر یہ بنیادی اخلاق ہے اتعنی بنیادی اخلاق ہے تعنی کسے کہتے ہیں دو چیزیں ہیں آپ نے فرمایا کہ اتعنی من اللہ والعجلت من الشیطان اتعنی من اللہ والعجل من الشیطان دیکھیے قرآن مجید نے ہماری تربیت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سب کچھ بتلا دیا ہے کہ ایسا کرو گے تو یہ بہترین اخلاق ہے ایسا کرو گے تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے آپ نے ہمایا کہ جلد بازی سے کام نہ لیا کرو یہ شیطان کا کام ہے ہر کام میں جلدی نہ کیا کرو سکون کے ساتھ تنی من اللہ اللہ سبحانہ و تعالی کو یہ چیز پسند ہے جلد بازی نہ کیا کرو کسی بھی کام میں جلد بازی نہ کیا کرو آپ صلی اللہ علیہ, وآلہ علیہ وسلم نے تعاون کرنا ایک دوسرے کے لیے قربانی دے دینا اور توازو اختیار کرنا توازو تو اتنی زیادہ ضروری ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ ارشاد مایا اشارے کے ساتھ من منتو آپ کبھی کبھی اپنے ہاتھوں کو استعمال کرتے تعلیم کے لیے تعلیم دیتے طلبا کی تربیت کرتے اور کبھی اشاروں سے سمجھاتے کبھی کسی چیز کے ساتھ سمجھاتے, آپ نے اشارہ کیا فرمایا من اللہ کے لیے اپنے آپ کو نیچا کیا انکساری کی تواز اختیار کی اللہ اسے اونچا کر دیتا ہے اللہ اسے مزید عزت دے دیتا ہے اس سے عزت میں کمی نہیں آتی وہ مشہور حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ من ومن تواد اللہ اللہ اسی دوران آپ نے یہ بات بادشاہ فمائی تھی کہ لوگوں صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی مال کم نہیں ہوتا یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح شروع میں میں نے آپ کو یہ گزارش کی تھی کہ عمر کے اندر عمر کس میں بڑھ جاتی ہے ضروری نہیں ہے کہ عمر جو ہے پچاس سے سو سال ہو گئی نہیں بلکہ پچاس میں سو سال کا کام کر لیا اسی طرح آپ نے صدقہ کیا آپ کی جیب میں ہزار روپے نے سو روپے کسی کو دے دیا نو سو روپئے آپ کی جیب میں رہ گئے بظاہر تو آپ کی جیب میں نو سو ہے لیکن یہ نو سو نہیں یہ ہزار کے ہزار ہیں اللہ ان نو سو روپوں کو ہزار روپے بنا دے گا جو ضرورت آپ کی ہزار میں پوری ہونی تھی اللہ اسے نو سو میں پوری کر دے گا یہ مطلب ہے ماں نقصت سدا من مال آپ جب بھی صدقہ کریں گے سو روپیا کریں ایک لاکھ کریں ایک کروڑ کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ وعدہ ہے آپ کے مال میں کبھی کمی ہوگی نہیں اور حسے ذن رکھنا اور محبت کرنا اور برداشت کر لینا صبر کر لینا صبر کی ایسی اعلی مثال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کی ہے کہ جس کی مثال شاید کہیں ملے کہ ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے بے ادبی کے ساتھ آپ نے جن لوگوں کو سکھایا وہ ایسے تھے کہ بے ادبی کے ساتھ وہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے دلیہ محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کرو گویا کہ اس نے آپ کے اوپر توہمت لگائی کہ آپ بے انصافی کر رہے ہیں اے دلیا محمد انصاف کرو اور اس دوران وہ شخص کیا کرتا ہے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا رویہ اختیار کیا آپ کے ساتھ صحابہ کرام موجود ہیں اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کو زور سے کھینچا اور کہا کہ اے دریا محمد انصاف کرو انصاف نہیں کر رہے صحابہ رام کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ چادر کے نشان آپ کی گردن کے اوپر پڑ گیا چادر کا نشان آپ کی گردن کے اوپر پڑ گیا اگر آپ اشارہ کرتے تو اس شخص کے گردن فوراً اتار دی جاتی آپ کر بھی سکتے تھے اس نے آپ کی بےعد بھی کی تھی اس نے آپ کی توہین کی تھی آپ نے معاف کر دیا آپ معاف کر سکتے تھے اگر آج کوئی اللہ کے رسول کی توہین کرے گا تو اسے کوئی معاف نہیں کر سکتا اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر سکتے تھے معاف کر دیا آج کوئی کرے گا تو اسے معافی نہیں ملے گی اس وقت معافی مل گئی کیونکہ آپ موجود تھے آپ نے گردن کے اوپر نشان بڑھ گیا آپ نے اس شخص کی طرف دیکھا آپ مسکرا دیئے آپ نے صبر کیا اس شخص کی طرف دیکھا آپ مسکرا دیئے آپ نے کہ جو یہ مانگتا ہے اسے دے دو جو یہ مانگتا ہے اسے دے دو دس مانگتا ہے اور دے دو بیس دے دو تیس دے دو جو یہ کہتا ہے کر لو یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کی اعلیٰ مثال قائم کی اور یہ صبر مطلوب ہے ہم سب سے بلکہ ابن قیم نے تو فرمایا ہے کہ اخلاق چار چیزوں کا نام ہے کہتے ہیں کہ اخلاق جو ہے وہ چار چیزوں کا نام ہے ایک صبر ہے جو بے صبرہ ہے وہ اخلاق والا نہیں ہے صبر ہے اور دوسری بات عفت ہے اپنی عزت ہے اپنی عزت اپنے آپ کا احترام کروانا بھی ہے اور دوسرے کا احترام کرنا بھی ہے یہ اخلاق ہے اور بہادری بھی ہے بزدلی اخلاق نہیں ہے بزدلی اخلاق نہیں ہے بخل بھی اخلاق نہیں ہے بہادری اخلاق ہے اور انصاف اخلاق ہے انصاف کرنا اخلاق ہے بخل سے مجھے ایک بات یاد آ گئی ایک حدیث یاد آ گئی آپ صلی اللہ علیہ, وآلہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک قبیلے سے کچھ لوگ آئے ان سے پوچھا کہ تمہارا امیر کون ہے قبیلے کا سردار کون ہے انہوں نے کہا جی ہمارا فلا آدمی ہمارا سردار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ کیسا ہے اس کی فطرت اس کی عادت کیسی ہے لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ, وآلہ علیہ وسلم بہت ہی اچھا آدمی ہے بہترین آدمی ہے ہمارا بہت خیال رکھتا ہے غیر بکی غیر ان بکیل غیر ان بکیل اللہ کے رسول اس نے بڑی اچھی اچھی باتیں ہیں لیکن ایک بخیل ہے کنجوس ہے وہ کنجوسی کرتا ہے آپ نے فرمایا کہ ادوا من البخل صحیح عدیش ہے ادا ان ادوا مین البخل مجھے یہ بتاؤ کہ بخل سے کنجوزی سے بڑی بیماری کون سی ہے یہ تمہارا امیر نہیں بن سکتا اسے امارت سے ہٹا دو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمایا کہ اسے امارت سے ہٹا دو اور ایک موقع پر آپ نے یہ بھی فرمایا ایک شخص کو دیکھا آپ نے فرمایا کہ یہ درخت جو ہے اس کی زمین میں آ رہا ہے یہ, دے یہ اسے دے دو یہ درخت اسے دے دو یہ پریشان ہوتا ہے اسے بیچ دو وہ قیمت دینے کو تیار ہے کہ اللہ کے رسول آپ میرا فیصلہ کروا دیں یہ درخت جو ہے اس کا وہ میری زمین میں آ رہا ہے یہ درخت اس کا ہے میں اسے پیسے دے دیتا ہوں اور یہ درخت مجھے دے دے آپ نے فمایا کہ چلو میں اس کی سفارش کرتا ہوں یہ درخت اسے دے دو کہنے لگا جی میں یہ درخت نہیں دوں گا یہ ایک معاملہ تھا آپس میں سفارش کی کہ درخت میں نہیں دوں گا آپ صلی اللہ علیہ نمایا کہ بے ہی بے عید کی مین الجن ہی بے عید کی من الجنہ یہ درخت اسے دے دو جنت کے اندر آپ کو درخت کی ضمانت دیتا ہوں جنت کے اندر آپ کو درخت کی ضمانت دیتا ہوں وہ پھر بھی نہیں مانا کہتا نہیں مجھے جنت کے اندر درخت نہیں چاہیے میں یہ درخت نہیں دوں گا آپ نے فرمایا کہ ما باہی تو مسلا کا بخیلنگ ماں ری تو اسلح کا بکیلن یب خلوب یہ بات ذرا توجہ سے سنیے گا اور اس کے اوپر ذرا توجہ دے کر تدبر کر کے کوشش کیجئے گا کہ میں اپنے آپ کو یا اپنے بچوں کی کیسی تربیت کر رہا ہوں آپ نے سنایا کہ ماں راہی تمسل کا بکیلن یب خلوب السلام میں نے تجھے بڑا بخیل نہیں دیکھا تُس سے بڑا کنجوس میں نے نہیں دیکھا سوائے اس کے وہ تجھ سے بھی بڑا کنجوس ہے جو سلام کرنے میں کنجوسی کرتا ہے سلام نہیں کرتا سامنے سے گزر جاتا ہے السلام علیکم نے کہتا وہاں سے گزر گیا السلام علیکم نے کہا سلام کرنے میں کنجوسی کرنا آپ صلی اللہ علیہ, وآلہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے سلام کرتے انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ جب آپ مسجد سے نکلتے ہیں اب السلام علیکم کہا کرتے تھے آپ نے گمایا کہ اب افشل سلام لوگو سلام کو عام کرو سلام کو عام کرو اس کے علاوہ رفق بنیادی اخلاق ہے رہما بنیادی اخلاق ہے نرمی بنیادی اخلاق ہے اپنے اپنے آپ کو اپنے دل کو لوگوں سے اور لوگوں کی چگلیوں سے لوگوں کی غیبت سے محفوظ رکھنا یہ بنیادی اخلاق ہے بہادری بنیادی اخلاق ہے صبر بنیادی اخلاق ہے سچائی بنیادی اخلاق ہے اپنے آپ کو بلا ضرورت نہ بولنا خاموش آنا یہ بنیادی اخلاق ہے اور عدل سے کام لینا بنیادی اخلاق ہے کسی کا عیب چھپا لینا بنیادی اخلاق ہے میں ایک حدیث سنا کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا کیا آپ صلی اللہ علیہ, وآلہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص کسی کے عیب کو چھپائے گا یہ حدیث تو آپ سب لوگ جانتے ہیں من منسط اور جس نے کسی کا عیب چھپایا اللہ قیامت کے روز اس کے عیب کو چھپائے گا اور جو لوگوں کے عیبوں کو افشا کرتا ہے لوگوں کو بتاتا ہے کہ یار وہ تو ایسا ہے اور وہ ایسا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ولو افزا کا نفی بی اللہ سبحانہ و ایسے شخص کو لوگوں کے سامنے لے آئے گا اس کے چہرے سے پردہ اٹھا دے گا جو لوگوں کے عیبوں کو چھپاتا نہیں لوگوں کو بتاتا ہے اللہ اس کے عیب بھی لوگوں کو بتا دے گا اگرچہ وہ اپنے گھر میں ہی کیوں نہ بیٹھا ہوا ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شاد مبارک ہے جس نے کسی بھی میت کو گسل دیا اب اس کے عیب اس کے سامنے ہیں اس کے چہرے کا عیب ہو اس کے ہاتھ کا عیب ہو اس کے جسم کے کسی بھی حصے کا عیب ہو اس نے اس کو گسل دیا لیکن کسی سے کوئی بات نہیں کی اس کے عیب کو چھپا دیا خاموش رہا اس کے سلے میں اس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ, وآلہ علیہ وسلم کے اشان مبارک ہے صرف یہ کرنے سے کہ کسی کو اس کا عیب نہیں بتایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے چالیس کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا بلکہ ایک روایت کے اندر ہے شیخ الوانی نے اس کو صحیح کہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے سو کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا اس کے عیب کو چھپائے گا میرے بھائی یہ بنیادی چیزیں ہیں میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے یہ ساری باتیں رکھوں لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیونکہ میں خود بڑا کمزور ہوں میں خود اس بات کا محتاج ہوں میں خود اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں بلکہ میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی ملی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے اخلاق کو بھی بہتر بنا دے اللہ سبحانہ و آپ کے اخلاق کو بھی بہتر بنا دے تو اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے اخلاق کو اچھا کرنے کے لیے اگر یہ بات معلوم ہو جائے کہ اخلاق ایک بہترین عبادت ہے اخلاق تو اسے قرآن مجید سے سیکھیں اسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ, وآلہ علیہ وسلم سے سیکھیں اسے بہترین لوگوں سے سیکھیں آپ جو بھی عبادت کرتے ہیں وہ اس سے آپ کا اخلاق بہتر ہو جائے گا اللہ سبحانہ و سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و میرے اخلاق کو اور ہم سب مسلمانوں کے اخلاق کو بہترین بنا دے اللہ سبحانہ و جو کچھ میں نے کہا ہے اسے سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کے عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے سبحان نہ ربی کر رب العزت مائ سفون و السلام علام وسلیم الحمد للہ ربی العالم